اس مبارک سلسلے کا دسواں حلق سے الحمدللہ وکفا فرمائیں والسلام للہ وطفیہ الانبیاء سیدنا محمد عادلفیٰ اللہ ونصل على سيدنا محمد النبي الأمي الحاشمي وعلى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فقط قال الله تبارك وتعالى في القرآن المزيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين ما نزل وقال فِي مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتدو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رادرانی اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستو بھائیو عزیز نوجوانوں دروسے قرآن کے سلسلے میں قرآن کے بارے میں علماء کے نے لکھا ہے کہ تفسیر کا معنی سب سے پہلے سمجھیں کہ کیا ہے تفصیل کا موضوع جو ہے وہ تو علم قرآن ہے اور اس سے بڑی عظمت والا کوئی موضوع دنیا میں نہیں ہے تفسیر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا کھولنا ظاہر اسی لیے سفر کو سفر کہتے ہیں کہ سفر میں انسان کے اخلاق جو ہیں وہ ظاہر ہو جائے اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی سے پوچھا تھا کہ تم فلاں شخص کو جانتے ہو تو اس نے کہا کہ ہاں میں جانوں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ کبھی سفر کیا, کیا؟ ہم نے کہا کہ نہیں ہم نے سفر کیسے جاتا کہ یا تو آدمی کسی کا ہم سایا رہا ہو یا سفر اکٹھے کیا ہو تو سفر کا مانا یہی ہوتا ہے کہ انسان کے اہلات انسان کا خل ہر چیز کھل اسی لیے کہتے ہیں بس صبح ہی اذا وہ جب کھل گئی روشن ہو گئی اسی لیے جو عورتیں بے فرضہ ہوتی ہیں کہتے ہیں سفور چہرہ کھولنے والی بےفردگی کرنے والی عورتیں تو تفصیل سفید اپنا تفسیر جو ہے اس کا مانا بھی وہی ہے تو اس کا معنی بھی ہے کہ کھولنا اب اصطلاحی مانا اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے قرآن کے معانی کو مفہوم کو کھولنا بیان کرنا یہ تب اسی کے ہم مانا تشریح اور توضیع کا لفظ لیا اسی طرح ایک لفظ تعبیر بھی تعبیر کا معنی تعبیر رویا بھی ہے خواب کی تعبیر جو ہے اس کو بھی عربی میں تعبیر کہتے ہیں جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے جب یعقوب علیہ السلام آئے تو کہا کہ حاضا تا اویل اور یہ ابا جان میرے اس خواب کی تعبیر دا اویل کا معنی مقصد بھی ہے دا کا معنی تفصیل بھی ہے لہٰذا عباس علما کرام نے دا کو بھی تفصیل کے معنی میں دیا ہے جیسے کہ تیسری صدی کے سب سے پہلے مفسر جو ہیں محمد ابن جریر تبری انہوں نے ہر جگہ لفظ تعویل کو استعمال فرمایا ہے اور سارے اقوال جو ہیں جمع فرمائے ہیں لیکن مراد اس سے تفصیل اب یہ بات ہے کہ حضور کے زمانے میں صلی اللہ علیہ سرکاریں تو عالم رحمت تاریخ سلاد و تسلیم کے زمانے میں تو سب سے بڑا اللہ کی رحمت عنایت کرم تھا کہ جب کوئی مسئلہ آیا حضور نے بیاج بھروا دیا کیونکہ جس طرح اللہ نے قرآن کا پڑھانا قرآن کا حضور سرکار عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جمع کر کے محفوظ کرنا اسی طرح اس قرآن کا بیان اس کی تفصیل بھی اللہ نے سمجھائی اسی لیے قرآن نے کہا کہ لا تو حل رک بھی لسانک میرے محبوب جب جبریل پڑے آپ زبان مبارک کو حرکت نہ دیں لا تو حل رک بھی لسانک علی کا کیونکہ جب جبریل ایس کا ہم تلاوت کرتے تو حضور ایسا ایسا, ایسا تلاوت تاکہ کوئی لفظ رہ نہ جائے کوئی آیت بھول نہ جائے اللہ نے میں نہیں آپ تکلیف نہ کریں <intent> آپ بالکل قرآن جب پڑھا جائے تو قرآن کو سن یعنی اہستہ بھی نہ پڑ ان علینا جما پُرانہ بہرا پرانا بدتبے قرآن سلئی نا بیا نس قرآن کا پڑھانا قرآن کا آپ کے سینے میں رکھنا آپ کو اس انداز میں پڑھانا کہ اگر ہم نہ چاہیں تو آپ کبھی نہ بھولے تنوعیوں کا فلا تھا ایسا ہم پڑھا دیں گے کہ آپ کو نہیں بھولے گا اللہ چاہے تو بلوا مانن سخ مان سخم آیتن اور نن کہ اللہ منسوخ بھروا دیں اللہ بھولا دیں اللہ تو کہا دے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نئی القدر کے بارے میں علم دیا اب میں نے چاہا کہ صحابہ کو جا کے بتلا دو کہ آج للت القدر ہے اور اللہ ان سی کو اللہ نے یہ بات ہی میرے ذہن سے بلا دی وہ میں بتلانے ہی بھول گیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ رات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو وہ چیز بھلا دی تو یہ الگ بات ہے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب شاہ حضور کا زمانہ ہے سرکار دو عالم کا زمانہ ہے وہ انضم نہ انہیں کا ذکر بیکیا نا سے ماں نزلہ علیہ حضور خود بھی انگی کوئی مشکل کوئی مرحلہ کوئی چیز جب بھی پیش آتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی لیے آپ اندازہ فرمائیں کہ حضرت عبداللہ ابن عبر ایسا آدمی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے صرف سورت البکرا جو ہے وہ آٹھ سال میں پڑھی اب اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے وہ تو سے عربی زبان تھی ہر بات جانتے تھے آٹھ سال پڑھنے کا کیا معنی ہو سکتا ہے ہمارا تو بچہ بھی چھ مہینے میں صورت البقرا یاد کرنے کا بلکہ اب تو ایسے حالات بھی الحمدللہ ہوئے کہ لوگوں نے سال میں قرآن عبد کر لیا چھ مہینے میں پورا قرآن عبد کر دیا وجہ اس کی یہی تھی کہ اللہ کے قرآن کو سمجھنا اللہ کے قرآن پہ عمل کرنا اس کے اسباب نزول کو ذہن میں رکھنا ان تمام چیزوں کا محفوظ کرنا جو ہے اس کے لیے تو پھر واقعی بڑی مدت کی ضرورت تھی اسی بھی یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کہتے ہیں کہ جو آخری صحابہ میں سے سورت البقرا اور آل عمر کو یاد کر لیتا تھا اور سمجھ لیتا تھا وہ ہمارے یہاں ہم بہت بڑی عزت کا مقابل کا سمجھا جاتا تو حضور نے خود تفصیل کیا اب حضور کے صحابہ کا اہد صحابہ آیا تو احاد صحابہ میں جو مفسر قرآن ہیں سب سے پہلے تو چار خلفاء خلفاء اراقی سیدنا ابی بکر صحیح عمر سیدنا عثمان سیدنا علی گل و راشدین کے بعد جو ہیں وہ ابن قعب ہیں زین بن ثابت ہیں ابی اوسا اشاری ہیں حضرت ابو حرینا ہیں انص ابن مالک ہیں عبداللہ اللہ ابن زبیر ہیں عبداللہ ابن عمر ہیں یہ صحابہ جو ہیں ان کا مقام تھا تفصیل قرآن تو اسی لیے یاد رکھیں کہ حضور کے زمانے کے بعد خیر القنون کا دور ہے صحابہ کا دور ہے لیکن یہ نہیں تھا کہ جو آدمی چاہے جس کو چاہیں سب جو ہے تفسیر قرآن بیان فرما رہے رہی ان میں بھی مخصوص صاحب خاص صحابہ ہیں جن کو اللہ مبارک باد نے یہ علم ادا اب اسی طرح پھر ایک بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے ہر انسان کو عقل اور فہم کی صلاحیتیں جو دی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں اب آپ دیکھیں نا مسلم چار آدمی ہیں کہ سارے کے سارے ایم بی بی ایس کرتے ہیں ڈاکٹری کرتے ہیں پارسی ایس کرتے ہیں فارسی بھی کرتے ہیں لیکن مقام کسی کو ملتا حالانکہ ڈگری سب کے پاس وہی تعلیم ہے وہی ڈگری ہے ایک ہی کاری سے ایک ہی مدت میں سب نے اکٹھے جی پڑھا ہے نمبر سب کے برابر ہیں لیکن ایک آدمی ہے اس کے لیے دنیا بھاگ رہی ہے اور دوسرے آدمی جو ہے صرف گزارے کی پریکٹس کر رہے ہیں تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو کسی فن میں ایک فاہ میں خاص عطا فرما دیتے ہیں اور وہ فاہ میں خاص بھی ہوتی ہے اللہ کی عنایت بھی ہوتی ہے کہ دوسرے کے پاس نہیں ہوتی اسی بھی سید نہ اوبر ربی اللہ تعالی عنہ جب اپنی مجلس مبارک میں ہوتے حضرت عبداللہ ابن عباس تشریف لاتے تو آپ ان کو اصحا بدن سے بھی آگے بٹھا دیتے ہیں حالانکہ عبداللہ ابن عباس صغیر سرین تھے آپ کی عمر مبارک چھوٹی تھی اور اصحاب بدر کا تو بہت بڑا مقام ہے بدری کا لیکن حضرت عمر ان کے آگے بٹھا دیتے تو بعض بزرگ صحابہ کو یہ بات ناگوار مل کہ ٹھیک ہے ایک ہونا چاہیے ادب بھی ہونا چاہیے احترام بھی ہونا چاہیے لیکن اتنا تو نہیں کہ بزرگوں کے آگے ایک بچے کو بٹھا دیا جائے عبداللہ ابن اباس ٹھیک ہے کہ ہیں تو بچے ہی نہیں تو اس طرح حضور حضرت عمر رضی اللہ صالح عنہ کی خدمت میں یہ بات پہنچی کہ بعض صحابہ کو میرا تقدیم ابن عباس جو ہے وہ ناگوار گزرا ہے تو ایک دن حضرت ابن عباس رضی اللہ صحال عنہ بھی بیٹھے ہیں حضرت عمر بھی موجود ہیں اور سارے صحابہ موجود ہیں تو حضرت عمر میں صحابہ سے پوچھا کہ بھائی اذا جا احسل اللہ ولفتح والا الناس اللہ سید بلونہ ابوا افواجہ اس صورت کی تفسیر بیان ہے انہوں نے تفصیل بیان کی اور ٹھیک بیان کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ آپ اس صورت مبارک کے بارے میں بترائیں تو ان نے تفصیل بھی بیان فرمائی اور ساتھ اشارہ کا کہا کہ بیان رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم اس صورت مبارک کے اترتے ہی ہم سمجھ گئے تھے کہ اس میں حضور کی وفات کا اشارہ ہے حالانکہ وفات کا کوئی لفظ نہیں اس میں وفات رسول کا کوئی اشارہ تک نہیں تھا اگر حضرت ابن بات فرما میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ اس میں اشارہ تو ان نے کہا کہ کیسے آس اللہ ابن عباس علی اللہ اتارا تو اس میں تو کوئی عضور کی وفات کا ذکر نہ پھر میں دیکھے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اللہ کی طرف سے فتوحات کاملہ ہو جائیں جب تین میں اب ایک ایک آدمی کبھی چھ مہینے میں مسلمان ہوتا تھا فوجوں کی فوجیں مسلمان ہو کے داخل ہونا شروع ہو جائیں تو اللہ کے نبی کا کام تو پورا ہو گیا دین کو تو فلف ابھی گیا جب دین کو غلط امر گیا کام پورا ہو گیا اس کمانے وزور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت آ گئی تو جو بات ابد اللہ ہے اپنے ابا سے سمجھی وہ کسی صحابہ نے اسی طرح میدان یا میں جب یہ آئے اتنا دل ہو گیا کم وم توم نتی بہتمل اسلام دینا جبھی آیت بکا ابھی بکر رضی اللہ تعالی حضرت ابو بکر رونے لگ گئے صحابہ نے پوچھا سے تو خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے دین مکمل کر دیا اللہ نے نعمت تمام فرما دی اللہ نے ہمارے لیے پسندیدہ دین اسلام کو قبول فرما لیا یہ تو آج فلاح کا دن ہے عید کا دن ہے خوشی کا دن ہے اور آپ آنسو بہا رہے ہیں اور میں کہ ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں یہ بہت بڑی خوشی ہے لیکن فراق رسول اللہ کا اشارہ بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کے دن آگئے میں تو حضور کی جدائی کو بیٹھا ہوا رو رہا ہوں کہ جب دین مکمل ہو گیا نعبت پوری ہو من آپ حضور کے چلے جائے اور یقیناً وہی ہوا کہ ذل حجہ میں حضور واپس آئے ربی رفات ہو گئے لہٰذا جس بات کو حضرت ابو بکر کی دور رس نگاہوں نے سمجھا حضرت عبداللہ ابن عباس کی نگاہوں نے سمجھا وہ عام صحابہ بھی نہ سمجھ سکے اس اللہ تعالی علیہم اجرائی اسی طرح بھی واقعہ آتا ہے کہ سیدنا عمر ابھی اللہ عالیٰ علو کی خدمت میں ایک عورت آئی اور اس نے آ کے کہا کہ یا امیر علبوں ان نظو جی یہ سومن نہارا پھول لائی میرا خامن جو ہے ماشاء اللہ دن میں روزے رکھتا ہے اور رات کو ساری رات نماز پڑھتا ہے تو حضرت عمل نے فرمایا رہا جو اچھا نہیں ہے بہت اچھا خوش قسمت ملا وہ بیچاری ہٹ گئی تو بعد روا یاد میں ہے کہ حضرت اب نے کا نے بات سمجھا بعض علماء نے حضرت اپنے عباس کی طرف اشارہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ امیر ان آپ نے تو اس عورت کی بات سمجھی نہیں میں لباس کیوں نہیں سمجھی انہوں نے کہا کہ اس نے تو خامد کی شکایت کی آپ نے فوراً تعریف کر دی وہ بےچاری ہٹ گئی بھی اس نے کہا جب وہ عادت صبح تعریف کر رہے ہیں تو بات صاحب ہو گئے لکھا نہیں وہ تو تعریف کر رہی تھی کہ, و کہ میرا خامن جو ہے دن میں روزے رکھتا ہے ماشاءاللہ اللہ سارم ہے اور قائم اللیل ہے تو اس میں کوئی شکایت کی بات سنی نے کہا سر یہی تو بےچاری کہہ رہی تھی کہ بھئی وہ اپنی عبادت میں مشغول ہے اور میرے حقوق ادا نہیں کرتا اپنی عہد کا خیال نہیں کرتا اپنی بیوی بی کا خیال نہیں کرتا اس کے حقوق کا خیال نہیں کرتا وہ تو اپنی عبادت میں ہے دن میں روزہ ہے رات دوسرے رات تاشد ہے کام کون کرے گا میاں بیوی بی کے حقوق کیسے ادا ہوں گے تو, تو شکایت کر رہی میں اچھا آپ لوگوں سمجھا ہے لیکن اوبر نہیں سمجھا لہذا لہٰذا تفسی حالانکہ صحابہ ہیں لیکن اللہ نے ان کی فام کو اتنا کھول دیا کہ وہ اس کی بات کو اشارے میں سمجھ گئے لیکن حضرت عبر ولی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھ گئے اسی طرح بھی آئی ہی ایک دفعہ امیر المومنین سیدنا نیند سیدہ اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور خطفے کے بعد اعلان فرما دیا بنایا کہ دیکھو کہ آج کل مدینہ منورہ میں غلا فلم ہو گیا ہے کہ حق میں زیادہ زیادہ زیادہ زیادہ, زیادہ بڑھایا جانا جا رہا ہے اور جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ لوگ نکاح نہیں کر سکتے جب حق المحل زیادہ ہوگا غلا ہو جائے گا حلال مہنگا ہو جائے گا تو لوگ حیران کی طرح رجوع کریں گے کبھی حلال ملنا مشکل ہو تو آپ نے سنا خب کوئی مسلمان مرض کوئی مسلمان عورت کبھی بھی ہلال مہور میں نہ جائے اگر حضور کی بیٹیوں سے حضور کی بیویوں سے کسی نے بھی زیادہ حق الفاظ رکھا نا تو عمر کو سارا لے کے میں سر بال اداخت کر حضرت اللہ نے جانتی اچھا اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منشا جو ہے حضر کو ٹھیک ہے کیونکہ حضور نے بھی اس عورت کی تعریف علمی ہے کہ ایسے صدا کر کہ وہ عورت بڑی بابرکت ہوتی ہے جس کا باہر جو ہے آسان آسانی کے ساتھ ادا ہو گیا شریعت کے مطابق ایجاب قبول ہو گیا نکاح ہو گیا ایک دن کے بعد سادہ ودیمہ ہو گیا نہ والدین بوجھ میں آئے نہ لڑکی کے والدین بوجھ میں آئے نہ لڑکے کے والدین بوجھ میں آئے نہ قرضہ نہ جہیز نہ افراد نہ کے بھی ایک بچے کی شادی اور دس سال کو قرضے کے نیچے پھنسا ہوا کیا ایسی جی وہ چیز برادری میں آخر ناک رکھنی پڑتی ہے یہ اچھی ناک ہے کہ اب تم مکروز بن کے ساری دنیا کے سامنے زمین ہو رہے ہیں یہاں تو ناک کٹ رہی ہے تو ناک رکھی کہاں رہی تو اس لیے اسلام نے بھی حالانکہ حضور پاک نے فرمایا کہ وہ عورت سب سے بہتر ہوتی ہے کہ ایسے روح نے صدا کم بس شریعت کے مطابق آسان تھا کلوا تجویز کر دیا تاکہ نکاح ہو جائے اصل بات تو یہ ہے کہ میاں اور بیوی میں محبت اور مبتط اور اتفاق کر دیں اللہ چاہیں گے تو برکت دے دیں گے یہ کون و بھکرا اللہ غریب ہے تو اللہ غریب کر دیں تو حضرت عمر کا منشا بالکل جائز تھا سو فیصد جائز تھا لیکن جب خطبہ پڑھ کے فارغ ہو کے حضرت عمر وسیط نبی سے باہر نکلنے لگے ایک بوڑھی عورت غریبیوں نے حضرت عمر کا کپڑا پکڑنے کا ٹھہراؤں گی ہوگا میں تم نے یہ کیسے حکم جاری کر دیا ہے کیا کل مار دیا تھا اللہ کے قرآن میں ہے آتے ہی تم احدا نک اندار اداسا ہو لو کہ اگر تم کسی کو ڈھیر سارا سونا بھی دے چکے ہو اب طلاق ہو گئی جھگڑا ہو گیا تو واپس نہ لو ہماری بیوی ہے تم اس کے شوہر سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق تھا تم نے اگر دے دیا دے دیا بس ٹھیک ہے اب ختم ہو گیا چل لوگ تو اس کا مانا یہ دوڑا ہے کہ تم اسے سارا وصول کرتے پھر تو کنتار کا معنی ہے ڈھیر سارا سونا اللہ قرآن میں کہتا ہے کنطار اور تم کہتے تھوڑا دکھ تم قرآن کی وہ کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ خوب اور اعلان کیا فرمایا کہ الحمدللہ للہ مدینہ کی تو بڑیا جو ہے وہ بھی حضرت عمر سے زیادہ بہتر قرآن کو سمجھ گئی لیا تھا بھائی میں اپنا آرڈر واپس لیتا ہوں تم زیادہ تمہارا کام کیا نا زیادہ دو تمہاری مرضی تھوڑا دو تمہاری مرضی کب رکھو تمہاری مرضی میں اب حکم نہیں دوں گا اور نہ میں کسی کا معلط کروں گا ایک خاص فہم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی جس کو عطا فرما دیتے اب دیکھیں سید داؤدن اسلام نبی پیغمبر ہیں اور اللہ کا وہ پیغمبر ہے کہ جس کے لیے اللہ نے پرندے اور پہاڑوں کو بھی مسخر کر دیا کہ جب آپ مناجات کرتے تھے ورندے اڑتے ہوئے رک جاتے پہاڑ تفریح ہے اتنا بڑا اللہ نے عزمت دی اور اتنا آواز دیا کہ حضرت عمر حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز جو ہے وہ ضرور المثل بن گئی مظاری اداؤد اتنا بڑا مقابلہ اب جناب یہ ہے کہ سیدنا سید علیہ السلام کی خدمت میں ایک اور دو عورتوں نے ایک مقدمہ رکھا اصل قصہ یہ تھا کہ عورتیں سفر کر رہی تھیں اور خدا کی شان ہے دونوں کے گود میں بچے تھے اور دونوں بچوں کی عمر دو سن دس دن ہے تو اس وقت دس دن رات وہ سفر تھا اور سہارا سفر ہوتے تھے جیسے آپ جانتے ہیں عرب کے علاقوں میں سہارا ہیں یا پہاڑ ہیں تو سہارائی سفر میں جب رات کو اوتس سو گئی اتنے اتفاق سے کوئی بھیڑی بھیڑیا کوئی جنگل کا جانور آیا تو ایک عورت کا بچہ اٹھا کے چلا گیا اب جب بچہ اٹھ گیا اور آنکھ کھلی دیکھا بچہ نے اسے شور مچانا شروع کر دیا اسے کہا میرا بچہ اس عورت نے اٹھا لیا اس کا تو اپنا بچہ تھا اب وہ او چیز ہے وہ کہتے خدا کی بندی میرا اپنا بچہ کہا نہیں نہیں میرا بچہ تم نے اٹھا لیا اسے میرا بچہ کہا, کہا دیکھو یہ جانور کے پاؤں تمہارا بچہ اٹھا گیا میرا بچہ نہیں جی. میرا بچہ تمہارے پاس اچھا خدا کی قدرت ہوتی ہے کہ علاقے کی اکثر اشکال جو ہیں تقریبا وہ بھی دلتی جلتی ہوتی ہے دیکھے نا بس انڈیا کے لوگ ہیں دوسرے پہچانے جاتے ہیں پاکستانی لوگ ہیں پہچانے جاتے ہیں انڈونیشی لوگ ہیں پہچانے جاتے ہیں ملیشین لوگ ہیں پہچانے جاتے ہیں چینیز لوگ ہیں پہچانے جاتے ہیں ان کا بالکل آپ دیکھیں گے ماشاء اللہ اگر ایک ہزار آدمی بھی کھڑا ہو سکے برابر اچھا اسی طرح افریقن ممالک کے لوگ ہیں ان بیچاروں کو تو اللہ تبارک تعالیٰ کو رحمت کرے آپ نے دیکھا ہوگا یعنی میں یعنی حج میں جب وہ لوگ آتے ہیں نا تو ان کو الگ الگ علامتیں لگانی پڑتی انڈونیشیا کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بےچارے کوئی سرخ کوئی لال کوئی پیلا کوئی پہچانے کیسے کہ ہماری خاتون کون سی پہچانے نہیں کہہ خدا کی قدرت سے علاقائی بات تھی شکلیں بھی ملتی جلتی تھی اور بچہ ابھی دس دن کا ہو تو بھی شکل اتنی واضح بھی نہیں ہوتی اندازے ہوتے ہیں لیکن اندازے غلط بھی ہو سکتے حضرت علیہ السلام کی خدمت میں مقدمہ ہو اچھا خدا کی قدرت یہ ہے کہ جس عورت کا بچہ حقیقت چوری ہوا حقیقت بھگیاڑ نے کھایا وہ بڑی چرب نشان اور بڑی تیز تھی اور بولنے میں اس کی ہمت اس نے حضرت علیہ السلام کے سامنے ایسا نقشہ کھینچا کہ آپ نے فرمایا یہی حق ہے اور جو بچاری صحیح معنی میں مظلوم ہے وہ بول بھی نہیں سکتی اللہ کی قدرت ہے بعض لوگوں کو ایسی اسی لیے علوم نے فرمایا کہ خبر تھا اگر تم لوگوں میں سے کسی نے اپنی زبان کی قوت سے مجھ سے کوئی غلط فیصلہ کرا لیا تو کیا بندے پکڑ جاؤ علم غائب اللہ کے پاس بعض اوقات آدمی جو ہے الحانہ بھی حجت اپنی ہجت کو ثابت کرنے کے لیے اس کے بعد زبان اللہ اور, اور گفتگو کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ تجا بندہ تو کبھی جھوٹ بول نہیں سکتی اچھا بعض آدمی بالکل سچا ہوتا ہے سو فیصد ہوتا ہے لیکن آپ کا ساتھی بیار نہیں کرتا حضرت داود علیہ السلام نے اس عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا جو چلنے زبان دی حالانکہ بچہ اس کا نہیں تھا اب دوسری عورت کی نکلے روز روتے ہوئے جا رہے ہیں راستے میں حضرت علیہ السلام حضرت علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت اسلام ان نے پوچھا کہ بھئی کیوں عورتیں رو رہی ہیں بلاون نے کہا جی بات یہ ایسے ہم سفر کر رہے تھے سارا کا سفر تھا اور ایک بچہ جو ہے وہ جنگل کے جانور نے اٹھا لیا آپ یہ عورت کہتے ہیں میرا بچہ ہے حالانکہ بچہ میرا ہے حضرت داؤد کی خدمت میں ہے انہوں نے فیصلہ اس کے کہ میں کر دیا ہے میں روتی ہوئی جا رہی ہوں حضرت عصب الحمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بلاؤ سر اس کو بھی بلاؤ جو بچہ لے کے جا اس کو بھی بلا دو اس کو بلا لو نے فرمایا دیکھو یہ بیچاری مطمئن نہیں ہے تو ابھی تک رو رہی ہے تو اگر چاہو تو میں فیصلہ کر دوں کا آپ کر دیں چالاک اور دیں اس کو پتا تھا کہ حضرت داؤد اسلام کے بیٹے ہیں باپ کے خلاف تھوڑا فیصلہ کر دیں اور باپ بھی اللہ کا نبی ہے انہوں نے کہا بالکل سرکار آپ فیصلہ کر دیں انہوں نے کہا اچھا مجھے واقعات سناؤ دونوں نے واقعات سنائے اور سننے کے بعد انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ جلدا اس کو بلاؤ اور اس کو کہو کہ وہ اپنا تلوار بھی لے کے آئے اور تمام سامان لے کے آئے اس دور میں رواج ہوتا تھا کہ چمڑا چمڑے کی ایک لمبی چادر جو تھی وہ نیچے بھی شادی جاتی تھی اسی پہ آدمی کو ختم کا دیا جاتا تھا تاکہ خون اسی میں رہے اس کو لپیٹا اٹھا کے باہر دیں وہ حضرت نے بلا دیا کو حکم دیا کہ بھائی اپناؤ بچھاؤ اور یہ بچہ ہے اس بچے کو ٹھیک ٹھاک نشان لگاؤ درمیان میں سر سے لے کر پاؤں تک بالکل پیمائش کرو پوری اور صحیح درمیان میں نشان ہو نہ ادھر زیادہ ہو نہ ادھر زیادہ ہو درمیان میں ٹکڑا کر کے ایک ٹکڑا ایس عورت کو دے ٹکڑا ایسے اب جناب جب حضرت سلیمان نے یہ حکم کیا وہ جو حقیقی ماں تھی نا وہ کھڑی ہو اس نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے آپ یہ بچہ جو ہے اسی کا اس عورت کا میں جھوٹ بول رہی نے کہا کہ بجائے اس کے کہ میرا بچہ مر جائے اس کو دو ٹکڑے کر دیا جائے چلو بچہ ایک عوت میں جائے گی ہے تو میرے قبیلے کی نا باہر رہے گی میں بچہ بڑا ہوگا دیکھوں گی سنوں گی بات کروں گی تو زندہ تو ہوگا نا میرا بچہ بجائے اس کے کہ ابھی دو ٹکڑے کر دیا جائے گا اور نے کہا حدت نے اربانی فرمایا بچہ اسی کو دے دیں حضرت داود کا فیصلہ بھی ٹھیک ہے اور میں جھوٹ کو دے دے حضرت بچہ اس کو انہوں نے کہا کیسے اس نے کہا دیکھو تم بچے کے دو ٹکڑے ہونے پہ خوش ہو کے بیٹھی ہوئی ہے چپ بیٹھی ہو چیخ پڑی ہے فوراً کہ میں جی ہوں بچہ اس کو دے دو کوئی ماں اپنے بچہ کسی غیر کو دیتی ہے صاف بات ہے کہ وہ ماں کی تو اللہ نے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو فامتا فرمایا حتیہ کہ داؤد بیگمبر ہیں اللہ کے نبی ہیں لیکن وہ بات باہر نگلی پہنچی تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ ایک دور عہد سرکار رسالت ہے جس میں اللہ کے نبی نے خود قرآن کی تفصیل بھی انفر لیکن ایک بات ابھی سے دماغ میں رکھ لیں یہ نہیں کہ حضور پاک نے ایک ایک آیت یہ تفصیل فرمائی کیونکہ لوگ عرب تھے جتنی چیزیں ان کی سمجھ میں آ جاتی تھیں یا واضح تھی یا بالکل تھی مفصل تھیں ان کے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہاں جہاں کوئی ابہام آ گیا جہاں کوئی اشکال آ گیا وہاں حضور پاک نے سمجھا دیا اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی تو حضور نے اپنے قول مبارک سے سمجھا دیا کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل مبارک سے افعال مبارک سے سمجھا دیا کہ وہ عمل کر کے دکھلا دی اچھا کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ تقریر تقریر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حضور کے سامنے کوئی دوسرا عمل کرے لیکن سرکاریں تو عالم انکار نہ فرمائیں آپ راضی رہیں اس کا منع ہے کہ وہ بھی عمل صحیح ہے اگر غلط ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خاموش نہ رہے اچھا اسی طرح ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اتنی بڑی احتیاط ہوتی ہے کہ کبھی کبھی الفاظ کے علاوہ وہ انداز بیان جو ہے اس سے بھی مفہوم سمجھ جاتا ہے اس لیے علماء اتنی احتیاط کرتے تھے کہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت مولانا خرید احمد پوری رحمتہ اللہ علیہ نے کاری طیب صاحب سے فرمایا کہ بھی کبھی آ کے مجھ سے حدیث کی سند صنعت میں فرماتے ہیں کہ بہرحال میں ایک دفعہ حاضر ہوا تو ایک واقعہ مبارک ہے اور حدیث مبارک ہے حضرت ابن عمر سے اور اس کا حد تاکہ وہ باپ بھی ابھی تک بہت نے باپ صبر والما کھجور اور پانی کے نام سے رکھا ہوا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب حضور نے مجھے وہ حدیث مبارک پڑھائی حدیث سنائی تھی نا تو حضور کے پاس کھجور تھی جو آدھی آب نے کھائی آدھی مجھے کھلا دی اور ایک پانی رکھا تھا پیالے مبارک میں تو آدھا آپ نے پیا اور آدھا مجھے دے دیا تو اس لیے اس باپ کا نام بھی باب تمر ولم ہو گیا کہ وہ باپ جس میں پانی اور کچھ نہیں مجھے جب آپ نے اساتذہ نے پڑھایا تو انہوں نے بھی اسی طرح کیا تھا یعنی انہوں نے پڑھا حضرت گنگو ہی رحمت اللہ علیہ سے حضرت گنگو ہی رحمت اللہ علیہ نے پڑھا حضرت اپنے اساتذہ سے انہوں نے پڑھا اپنے اساتذہ تھے حتیٰ کہ سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک چلی یعنی شاہ شاہنی اور شاہ علی اللہ بس دینوی اور شاہ علی اللہ نے پھر میرا بیٹا بدنی رحمت اللہ علیہ سے پڑھا حتیہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ جو کیفیت بیان بھی اس کو بھی باقی رکھا گیا وہ جو سق سمجھانے کے وقت کرنا خوشو کھلانا ضروری تو نہیں تھا اصل مقصد تو حدیث تھا جو حضر نے حدیث پڑھائی لیکن کیونکہ حضور باغ نے دے دیا تھا تو محدثین نے اتنی احتیاط کی کہ وہ باغ بھی قیامت تک بات ہے تو اس کا کیونکہ بعد اوقات اچ حضرت عمر جیسے فرماتے ہیں کہ جنگ ہدے ابسل و حد بیا کے بعد جب ہم واپس ہو رہے تھے مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اپنی سواری اپنی اونٹنی لے گیا لیکن حضور نے میری طرف التفاق نہ فرمایا اور میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیا پھر میں نے عذر کیا پھر بھی التفات سے فرمایا تیسری دفعہ میں نے عذر کیا پھر بھی التفات سی فرم فرماتے میں ڈر گیا کہ اللہ کے پیغمبر ناراض ہو تو تھوڑی دیر میں دور چلا گیا آواز آئی کہ حضور بلا رہے ہیں کہتے ہیں جب میں حضور کی خدمت میں آیا حضور نے فرمایا کہ ہمر آج اللہ نے مجھ پہ قرآن گیس کی, کی آیات نادل فرمائی ہیں کہ اگر تمام کائنات کے خزانے کی کیا بھی اللہ مجھے دینا اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی قرآن کی ان آیات سے تو حضرت عمر آیت یار اللہ کون سی آیت تو میں ان فتح کا فتح مبینہ اللہ نے فتح مبین کی خبر کی تو اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ کی چونکہ کی سرکار تو عالم اونٹنی میں سوار تھے اور قرآن بھی اونٹنی میں چلتے ہوئے پڑھ رہے تھے فتح بھی جو آواز میں وہ لہر پیدا ہو رہی تھی وہ لہر بھی چکر تھی تاکہ اس کیفیت کو بھی محفوظ رکھا جائے کیونکہ کبھی لہر کی کیفیت سے بھی ترجمہ بدل جاتا کبھی لہن میں تھوڑا سا فرق آ جائے اس کی مشال بات وہ لباس اور ساتھ کتابوں میں لکھی ہے کہ مثلا ایک لفظ ہے آپ کہتے ہیں کہ کیا بات تو لفظ ایک اچھا اسی کو ذرا آپ سختی سے کریں کیا بات اب معنی بدل گئی پہلے تو آپ پوچھ رہے تھے نا کہ بات کیا ہے استفام کا اب غصہ ہوگیا کیا بات اور پھر اگر آپ کہیں کہ کیا بات حالانکہ لفظ وہی ہے لیکن اب تاج اور بہت تحسیم ہو گئی تو مانا بدلتا چلا جا رہا ہے حالانکہ لفظ وہی ہے صرف انداز سے کہ پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ کیا بات کیا بات بات ہوئی لیکن صرف لہن آنے سے جساب معنی بدل گیا اس لیے اولوا نے قرآن پاک میں حضور کے اس لہن کو بھی محفوظ رکھا تاکہ قیامت تک کوئی آدمی کوئی دجال اللہ کے قرآن کے اندر کسی قسم کی فتنہ انگیزی کا ذریعہ نہ بن سکے تو تفصیل اتنی نازک چیز ہے کہ صحابہ رضوال اللہ علیہ اجمعین میں بھی چند ایک صحابہ ہیں جو اس مقام پہ پہنچے جن کو اللہ تبارک اتارنے نے قرآن کا علم عطا پر لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ آد صحابہ میں کچھ باتیں جو تھیں اسرائیلیات یاد کی وہ کیوں آئیں اس کی وجہ کیا تھی بات یاد رکھیں کہ بھائی اصل عرب جو ہیں یہ تو امید تھے ان کے پاس تو کتاب تھی اچھا مدینے کے لوگ جو ہیں اوف ہیں خدرج ہیں قبائل ہیں ان کے تعلقات بنی قرضہ بنی ندیر بنی کین یہود سے تھے اس سے آگے کے لوگ جو تھے نجران کے ان کے تعلقات نسارہ سے تھے اسلام آنے سے پہلے اب اسلام میں آ اسلام میں تو آ لیکن پہلے تعلقات تو تھے ہی کے حساب سے اچھا اسلام کے بعد بھی تعلقات قائم رہے تو اب یہ بات تھی کہ اہل کتاب کے پاس جو کہ کتاب تھی دورہ تھی نیت تھی سب کا کتابیں تھی تو اسباب عالم جو ہیں یا تخلیق انسانیت جو ہے یا تخلیق کائنات جو ہے کہ بھی آسمان و زمین اللہ نے کیسے بنائے اب ان چیزوں کا پتہ تو آپ امید کو ساری وہ بےچارے اہل کتاب سے پوچھتے تھے ایسی کتاب کو اپنی کتابوں سے پڑھ کے سناتے تھے کہ حرت سبا ہوا بہن باؤ کسی میں اللہ نے چھ دن میں یہ چیزیں پیدا کرا تو یہ چیزیں وہ ان سے پوچھتے رہتے تھے جب ان سے پوچھتے رہتے تھے تو جہاں جہاں آیت میں کوئی بات آ گئی تو ان نے اس کو بھی نقل کر دیا اچھا اکثر علماء نے دار رز بھی نہ کیا کیوں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بات کوئی ایسی تو ہے کہ شریک کام سے تعلق رکھتی ہو کہ ہم پھر اسرائیلی روایت کو اندر نہ آنے دیں کوئی حلال حرام کا مسئلہ تو ہے ہی نہیں بات ہو رہی ہے یہ آسمان اور زمین اور اس کی تفریح اور اس کی پیدائش اور اس کی نشانیاں اور آیات بھی. تو جب اگر یہ روایت کڑی ہے تو کڑی رہ لیکن اسرائیلیات کا آ روایات کا کچھ حصہ جو ہے لادمن وہ اندر آ اچھا اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جو تھے بہت بڑے شان والے صحابی ہیں تو فارس کے لوگوں نے ان کو اپنا رہنما سمجھا اسی طرح پھر حضرت تمین داری حضرت کاب احبار حضرت بحب بن منبع یہ لوگ جو تھے ان کے پاس سب کا کتب کا علم تھا ان سے بھی بعض روایات سنی گئی تو وہ بھی اندر آ گئے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کچھ نہ کچھ روایات جو ہیں وہ اسرائیلی روایات بھی آ گئیں تو اس لیے مفسر قرآن کو بڑا علم بڑا حوصلہ بڑی وسعت اور بڑی وسعت نظر رکھنی پڑے گی کیونکہ اسرائیلی روایات کے بارے میں ہمیں جو اسلام حکم دیتا ہے وہ سین اگر کوئی اسرائیلی روایت ایسی ہے جو اللہ کی قرآن فرمان رسول اللہ کے خلاف ہے میں اس کو ہم اس پہ کمی عمل مثال کے طور پر جیسے اسرائیلی روایات میں ہے کہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام نے اور شادی کرنے کے لیے اپنے ایک کمانڈر کو اس لیے آمدن قتل کروا دیا تھا اوریا کو کہ اس کی بیوی بڑی خوبصورت تھی تو شادی کیسے کریں تو شادی کیسے کریں تو انہوں نے اس کو وحاد جنگ میں بھیجا اور ساتھ جناب دوسروں کو کہلا دیا کہ بھی اس کو جنگ کے دوران میں ہی مار دو جب مر جائے گا تو بیوی بیوہ ہو جائے گی بیوہ ہو جائے گی میں بادشاہوں میں شادی کر دوں تو حالانکہ یہ اسرائیلی روایت ہے اور سارا سب چیوٹ ہے ورنہ تو پھر حضرت داؤد نبی اور انار کلی کے قصے میں کیا فرق رہے گا نبو ضبی پیغمبر کی شان بھی دیکھیں کہاں ہے اللہ کے معصوم پیغمبر کسی آدمی کو اس لیے قتل کروا دیں کہ اس کی بیوی سے شادی کر سکتے ہیں نبول ضب اللہ ثمہ تو اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جو روایات اسرائیلیہ لیا قرآن کے خلاف یا حضور کے فرمان کے خلاف ہوں ان روایات کو بالکل ہم پھینک دیں گے لیں گے ہی بھی بالکل صوفی دتی دولتیں انہیں ہمیں لینے کی ضرورت ہے اچھا اب اگر ہم دیکھیں گے کہ بھی روایت تو ہے اور لیکن اس کا مفہوم یا معنی ہمارے قرآن و حدیث میں بھی موجود ہے کوئی بات ہو یعنی ہم قرآن و حدیث کی موافقت ہو رہی ہے سب لے لیں گے اچھا بعد روایت ایسی ہوتی ہیں کہ نہ مخالف ہیں نہ موافق ان میں بھی نہیں, مخالفت بھی نہیں تو ان کو ہم یہ سمجھیں گے کہ لا نصدق و صدق و لانوق نہ تو ہم کہیں, بھی ہم کہیں گے کہ یہ سو فیصد ڈیوٹی ہے نہ ہم کہیں گے کہ یہ سو فیصد اچھی ہے بلکہ ہم آپ خصوصی حال پر چھوڑ دیں گے لیکن بہرحال صحابہ کے زمانے میں اب صحابہ تو جانتے تھے کہ یہ قول ہمیں قاب احباد نے کہا ہے یہ خعاب منبع نے کہا ہے اور یہ کال زمینداری سے آیا ہے یہ کال خلا سے آیا ہے لیکن بہرحال تفسیر میں کچھ اقوال آ گئے اب اس کے بعد جو تفسیر کا جامع سب سے پہلے تیسری صدی میں محمد ابن جریر الطبری نے تفسیر بھی کی اس کے بعد برتفاثیر کا اگلا جتنا دور آتا ہے تقریباً ان کا ماں جو ہے وہ محمد بن جریر سبنی کی روایت اسی سے ہوتے ہیں گے اس سے دیں گے اور اس کے بعد نقل کریں اچھا اسی طرح اب آپ اور آگے چلیں کہ خدا کی شان یہ ہے کہ آگے جتنے جتنے اولا آئے اور جنہوں نے تفسیروں پہ کام کیا اب ہر علماء جو تھے وہ اپنے مختلف علوم و فنون میں باہر تھے مثلا زجاج آیا حیاں آیا یہ لوگ نحو کے امام تو انہوں نے قرآن کی تفصیل میں وہ نحوی انداز اور کلا سب سے دیا کہ دیکھو سبحان اللہ کیا اللہ کے کی کلام کا بلوا کیسے کلام مرتب اچھا اس کے بعد مثلا فخردین بازی آیا وہ علم میں کلام کا ماہر تھا تو اس نے اپنی تفسیر میں کلامی رنگ کو زیادہ دلائل کے ساتھ معقولیات کے ساتھ اور عقلیات کے ساتھ زیادہ ثابت کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگوں کو اپیل کر سکے کہ یہ بات جو ہے عقل کے مطابق ہے اور عقل کے عین مفہوم کے مطابق ہے لیکن بہرحال تک کا اپنا ایک ذوق ہے اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی آئے جنہوں نے قرآن کی تفصیل میں فلسفہ اور فلسفے تصب کو داخل کر دیا اب ان میں بھی پھر دو قصے بن گئے بعض تو الحمدللہ للہ پٹڑی پہ رہ گئے سزا درست بعض باتمیاں بات کے حوالے ہو گئے پٹڑی سے بھی اتر گئے وہ گرا ہو گیا اللہ کی قرآن کی تفصیل ہی انہیں بدل جاتا اس لیے مختلف داؤں اچھا جیسے محمد ابن احمد آئے انہوں نے تفسیر میں فروات فسہیا پہ زور دیا اچھا جیسے اب آپ کے اس اثر میں تنتاوی آئے انہوں نے جناب طب پہ پھل پہ اور ذراعت پہ زور دیا قرآن میں کہ جہاں جہاں قرآن کا کوئی مسئلہ آیا پھل سے یاد سے اسی پہ زور لگا دیا اور پہ زور لگا دیے تو ہر عالم جو ہے وہ اپنے علم سے لط متاثر ہوتا ہے اب دیکھیں نا آپ کے استاد ہیں باد اساتذہ جو راسیہ پڑھاتے استاد ریاضیات پڑھاتے بعض استاد جو ہیں وہ تاریخ پڑھاتے باب استاد جو ہیں وہ کیمیا اور فیزیا پڑھاتے ہیں تو جو جس کا فن ہے وہ اس پہ غالب ہوتا ہے قدرتی بات ہے اب وہ جب تفسیر لکھنے بیٹھے تھے جو فنن کے اپنے دماغ میں تھا وہ ضرور نکلتا آیا وہ ضرور غالب کرتے آئے اسی پر زیادہ زور دیتے آئے اور اس کا فائدہ بھی ہوا دنیا کو لیکن بعض لوگوں کو اس سے نقصان بھی بعض لوگوں نے جیسے روایات جو ہیں انوز باللہ اسرائیلی روایات کیونکہ کتابوں کے اندر موجود تھی اور ان کے ذہن کے اندر فتر و فساد تھا تو انہوں نے اس روایتی اس کو لینے کے بعد اسی کو حجت بنا لیا اور اسی کو سمجھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ یہ جو ہے یہ تبدیلی تو اس لیے اب ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ان حالات میں ہم کیا کریں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حضور پاک کی اس ترتیب کو دیکھنے کے رقد منل رسورم والی آیا ویو والیم اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر کہ اللہ نے ان کی جنس میں سے رسول دے دیا وہ حمل صلی اللہ علیہ وسلم اب حضور کا وظیفہ کیا فرمائی کہ وہ قرآن پڑھ پڑھ کے سنائیں تو تلاوتی کتاب جو ہے یہ بھی وظیفہ ہے لگی کہ قرآن کا پڑھنا اور قرآن پڑھ کے سنانا یہ بھی وظیفہ خیام پی میں شامل ہے اسی لیے حضور فرماتے ہیں الماہر مع عالم البال جو قرآن پڑھنے کا ماہر ہے وہ تو بالکل اللہ کے فہستوں کے ساتھ ہیں نا اللہ دوبارہ بتا لیکن جس کو قرآن کی مشکل پیش آتی ہے اللہ اس کو بھی اجر ادا فرماتے ہیں کہ بےچارہ پڑھ رہا ہے کوشش تو کر رہا ہے کو صحیح تلب نہیں ادا کر پا رہا لیکن اس کے باوجود تک رہا ہے ایسا تھا لیکن پڑھ تو رہا بھلو اجرا اس کو بھی اللہ اجرا اچھا ایک تو ہو گئی سلاوت تو یہ بات دماغ میں رکھ لیں کہ جب تک تلاوت ایک کتاب نہیں ہوگی آپ کو قرآن کی تفسیر سمجھ نہیں آئے جیسے آج کل ایک رواج نکل گیا نینی ترجمہ لکھ دیا اردو لیکن قرآن نہیں ہے لکھا ہوا متن نہیں ہے اچھا انگریزی میں تفریح لکھ دی گئی قرآن کی لیکن متن نہیں ہے تو وہاں بھی انسان کبھی بھی اللہ معافرما ایسی ٹھوکر لگتی ہے کہ فرالدین اور ایمان سے بھی نکل جاتا ہے. تو لازمی بات یہ ہے کہ جب اللہ کا نبی پہلے تلاوت کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تو اس لیے سب سے پہلے قرآن سمجھنے والوں کو متن دماغ میں رکھنا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں پہلے سورج فاتحہ تو آپ کو آئے گا جب سورج فاتحہ پڑھیں گے نہیں اور ویسے آپ ترجمہ کرتے جائیں تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس آپ سب محلوق کے پالنے والے ہیں بہت بڑے مہلبان ہیں نہایت رحم والے ہیں یوم جدا کے مالک ہیں آپ عبارت پڑھیں قرآن تو نہیں پڑھ پڑھے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذمے کیا لگایا تھا تلاوت ہے کتاب آج امتی کو بھی قرآن تب سمجھ آئے گا کہ پہلے تلاوت کے کام کرے کہ پہلے قرآن کے متن کو سمجھے اور ہندوستان میں سب سے پہلا قدم اٹھانے والے شاہ عبد تھے جنہوں نے متن قرآن کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی اس کے بعد یہ کام جو ہے اللہ نے شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ کے خاندان سے لیا شاہ ولی اللہ آئے شاہ آئے شاہ آئے شاہد العزیز آئے شاہد القاطر آئے رحمت اللہ علیہم اجمائن سب کو اللہ نے قرآن کے حصوں کے لیے چل لیا دا. تو بہرحال پہلی بات سمجھیں کہ قرآن کو سمجھ رہا ہے تو سب سے پہلے قرآن کا متن سامنے ہونا چاہیے دوسری ذمہ داری سرکار دو عالم کی کیا تھی بھائی کتاب کہ قرآن کی تعلیم اچھا اس کتاب کے بعد کیا ہے ولحکمت اچھا حکمت کا اصل معنی ہوتا ہے دادائی حکمت کا معنی ہوتا ہے دادائی کی باتیں من اتل حکمت فقط فقت بوتے کثیرہ تو اصل معنی تا. لیکن مراد یہاں کیا ہے سنت رسول اللہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ ولا علیہ وسلم تو اب ہم نے بھی کیا کرنا ہے کہ پہلے تلاوت کتاب قرآن کا مدن الصاف اس کے بعد اس کا ترجمہ تعلیمی کتاب اور ترجمے کے ساتھ ساتھ جو تفسیر حدیث رسول کرے گی وہ لازم کیونکہ قرآن جو ہے یا تو آپ کی تفصیل خود کر دے گا کہ ایک جگہ اللہ کے قرآن میں ایک واقعہ آتا ہے اس میں اجبال ہے دوسری جگہ اللہ تبارک مدعا نے تفصیل کر مثلا آپ دیکھتے ہیں قرآن پاک میں آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ جب میں آدملام کرو بھونک دون تم سجا کرو سب نے سجا کیا ابلیس نے سجا نہ بھائی ابلیس نے سجا نہ کیا تو ایک نکالتا اس تک برا اس نے تکبر کیا اور تک کافی میں ہو گیا بس اتنی بات اب اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جگہ کے کان جسان امر اب کیونکہ وہ جنوں میں سے تھا اللہ کے حدود سے عوامر سے احکام سے نکل گیا کیونکہ جن جو ہے وہ آگ سے پیدا ہوا ہے تو ہر چیز کی جو اصل ہے وہ اصل تو کرتا ہے نا آدمی میں تو آگ جو ہے ویسے بھی حد سے نکلنے والی چیز ہوتی ہے کسی ایک جگہ کو آگ لگا ادھر نکل جائے گی ادھر نکل جائے گی ادھر نکل جائے گی نعوذ باللہ لگی ایک گھر کو بھالنا سارا جل گیا کیونکہ ہاتھ سے ڈیجرو تو وہ بھی کیونکہ اس کا اصل آج سے تھا بد کا وہ بھی ڈیجرو کر کے ہاتھ سے نکل گیا اچھا اب یہاں اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ بھئی ہم نے حکم تو دیا تھا ملائکہ کو اور یہ تو ہے جن ان لال ملائکا پر ہم نے حکم دیا ملائکہ کو کہ عادت کو سنجا کروں اور آگے خود قرآن بتلا رہا ہے کہ کال امین الجن وہ جن تھا جب وہ جن تھا تو ملائکا مجھے تو تھا نہیں اب اسی بات کو یعنی حل کرنے کے لیے بعض البا نے وہ اقوال بھی نقل کیے کہ دراصل جن جو ہے یہ ملائکا کے ایک قبیلے کا نام تھا یا جن جو ہے یہ جنان سے ہے یعنی وہ جنت کا دروگا تھا اور بال نے کہا کہ یہ جن جو ہے یہ بھی دراصل منائے گا کی ایک قسم ہے اتنی لمبی وجہ وجہ صرف یہ ہو گئی کہ جب اللہ نے حکم فرشتوں کو دیا ہے تو بلیس تو حکم میں شامل ہی نہیں جب شامل نہیں تو اس کو ملوم کیوں بنایا گیا بھائی اس لیے حالانکہ قرآن نے دوسری جگہ وضاحت کر دی تو اگر قرآن کی آیات کو ہم سامنے رکھتے تو کبھی دھوکے دوک میں نہ آتے اللہ نے باقاعدہ فرمایا کہ ما اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا کہ اے ملعون تجھ کو کس نے روکا جب میں نے حکم دیا تو میں تم نے میرے حکم کے باوجود سنجا کیوں نہیں کیا تو وہاں جب موجود ہے کہ اللہ نے اس کو بھی حکم دیا چاہے وہ حکم واسطہ ہو بلا واسطہ ہو اشالتن ہو یا وکالتن ہو حکم دوستوں بھی ہے اس لیے کا بالکل نسے قتی میں پھیلوا رہے ہیں کہ ماں ماں نے آکان تصویر امر تو کر تمہیں کس چیز میں روکا ہے جب میں نے حکم دیا تم نے سیدھا کیوں نہیں تو جب قرآن میں دوسری جگہ اب تفسیر خود بھی آنے کا جھگڑا ختم ہو گئی اچھا آدَمُ بھی کلیما سی بھی عَلَيْهِ اب یہاں کل ماس لیکن کلباز بترائے نہیں گئے کہ اللہ نے آدم کو کلمات ماس سکھائے ان نے جب ان کلمات ماس کے سامنے دعا مانگی تو ان کی توبہ قبول ہو گئی لیکن دوسری جگہ قرآن نے بتا دیا کہ ربنا زرمنا و علم تم پھر میں لکھ رہا ہوں تو اس لیے قرآن کی تفصیل متن قرآن بھی سامنے ہو اور پھر جتنی قرآن کی آیات مترادفہ ہیں یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ملنے والی ہیں وہ بھی ساری سامنے ہوں تو پھر قرآن کی تفصیل اصل اچھا اس کے بعد کیا ہے وہ ہے سنت رسول اللہ صلی <سلح> اللہ علیہ وَ ہی و سلم وسیم القصر القصر کیونکہ اگر ہم حدیث رسول کو سنت رسول کو نعوذ باللہ ایک طرف کرتے ہیں تو قرآن پھر کبھی سمجھ نہیں آئے کیونکہ قرآن کی تفسیر تو ہے ہی گول رسول کا اسی لیے جب بھی بیاشہ سے پوچھا کیا گیا صفت رسول اللہ حضور کی صفت کے بارے میں بیان پر میں آپ میرے محمد مدنی کا خلق جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے یعنی جو کچھ قرآن میں کال ہے وہی چیز میرے مدنی کی زندگی میں حال ہے جو قرآن میں امر کیا اللہ کے نبی نے نمونہ بن کے دکھلا دیا تو جب تک حدیث نہیں آئے گی کبھی قرآن سمجھ لیا یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو تھے ٹھوکرنے والے اب دیکھیں پرویز عالم کے بڑا پڑھا لکھا اور اس کی خدا کی قدرت یہ ہے قرآن پہ بھی بے انتہا نظر مطالعہ قرآن بھی اس کا زبردست تھا اس نے تفصیل قرآن لکھی ہے بڑی زبردست لیکن گمراہ تھا گم کردار رہا تھا کہ ان حدیث رسول کا انکار کر دیا ان کے لئے حدیث کسی بھی اس نے ایک قرآن ایک اسلام کتابیں لکھی اس کا رسالہ ہوتا تھا سلو اسلام کیا مانا وہ کہتے ہیں کہ کیا عجیب اور جو قرآن کے ساتھ ایک دوسرا قرآن حدیث بھی بنا دی ہے تو قرآن تو ایک ہے ہم دو نہیں مانتے ہیں اسلام ایک ہے جو اللہ نے قرآن میں بتایا یہ تھوڑا جو نبی بتایا ہم اس کو بھی اسلام مانتے ہیں لہذا ہم دو اسلام نہیں ہم تو ایک اسلام مانتے ہیں آپ چاہے قرآن مل گیا جناب نوزملہ ایسی ٹھوکر لگی ایسی ٹھوکر لگی اللہ معاف کرے کہ بھٹک گئے اچھا اس نے کہا کہ جناب دیکھو کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ فی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آنا فرماتی ہیں کہ کائی باشرو نہیں و آنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مباشرت فرماتے تھے حالانکہ محض میں ہوتی تھی نے کہا کہ دیکھو جی اللہ کا قرآن کہتا ہے دوسری آیت میں کہ فلا تو باشرو ہن تمہ کہ جب اعتقاد میں مسجد میں آ جاؤ رمضان کے مہینے میں آپ اپنی آؤ دوسرے تم ملاقات جمعہ نہیں کر سکتے میں نے کہا دیکھو جی ماشد تو مانا ہی جمعہ ہوتا ہے میں اس حدیث کو کیسے مان لوں جو یہ کہہ رہی ہو کہ نبی کی بیوی بی حیض کی حالت میں اللہ کا نبی جمعہ کر رہا ہے اسے حیض اس کی حالت میں تو ایک عام بندہ بھی بیوی بی کے قریب نہیں جاتا چیک اللہ کا پیارا حدیث غلط ہے حدیث کا انکار کر دیتا اب اس کی وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ اگر سنت رسول اللہ اس کے سامنے ہوتی کہ حضور پاک نے حکم فرمایا کہ اسلام یہودیت کا مذہب نہیں ہے اسلام میں وہ راہدانیت نہیں ہے اسلام میں وہ ہندو مت کی جھوٹ چھاط نہیں ہے کہ اور کو اگر حید آ گیا ہے تو بالکل کو دور کر تو بالکل اس کے بتن الگ کھانا الگ پینا الگ کپڑے الگ لباس الگ نہیں کیا کرے انسان ہے بیچاری تو اگر وہ حالت حید میں ہو تو خاون کے لیے کھانا پکائے کٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں ایک بستر میں لیٹے ایک لہاؤ کے نیچے لیٹے اور اس کے باقی بدن سے بھی تمدو کر سکتا ہے صرف اللہ نے جمع حرام کیا تو لفظ مباشرت جو ہے جہاں جمع کے معنی میں آتا ہے وہاں لکھا بشرت بال بشرت یعنی بدن کا بدن سے ملنے کے میں ابھی بھی کچھ لٹے ہوئے اور بدن سے بدن تو لگ رہا ہے کوئی حل نہیں اسی لیے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی عائشت سے کہ ناولینی القمر المسد کہ مسجد سے مسلح مجھے اٹھا کے دے دو تو انہوں نے عز کے عوام یا رسول اللہ میں تو حیض کی حضرت پر میں حضرت کے دہشت بھی ہے دیکھ حیض تمہارے ہاتھوں میں تو نہیں ہے عقل کرو تو اب اگر تو اس کو حدیث پہ نظر ہوتی اور مباشرت کا معنی کو سمجھ لیتا تو کبھی قرآن اور حدیث کو آپس میں تارت میں نہ لے اور حدیث رسول کا اس کو انکار کرتا اب جیسے اس نے کہا کہ جی ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب سورج نکل رہا ہو تو نماز نہ پڑھو کیوں انہوں نے کہا جی حدیث میں ہے کہ اشتان سورج جو ہے شیطان کے دو سیموں کے درمیان میں نکلتا ہے اب جناب پر نے اس پہ بڑی ڈبی چوڑی بحث نے ہماری اس نے کہا کہ جی ہر بندے کی جو پہشانی ہے نا جانور کی ہو یا بندے کی ہو اس کی اگر پیمائش کرو تو آدمی کے پورے قد اور ارد تول کو لے لو تو یہ سولما حصہ ہے ایک آدمی کا تول دیکھ لیں آپ پانچ فٹ ارد کتنا ہے ابھی دو فٹ ہے تو اگر اس کا سولماں حصہ نکالیں گے تو یہ پریشانی کا گا پریشانی جو ہے اس کے طول اور ارف کا سولواں ہوں ہوتی ہے تو اس نے کہا کہ جناب سورج جو ہے وہ تو اس زمین سے بھی بڑا ہے جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں اس زمین سے سورج تو بہت بڑا ہے بعض جو صحاب جدید جدید ہے وہ کہتے ہیں سولہ گنا بڑا ہے تو اس نے کہا کہ جناب جب سولہ گنا یا چلو ڈبل دو گنا زمین سے بڑا سورج شیطان کے دو سیگوں میں آ جائے تو سنگھ ایک ادھر ہوتا ہے کہ ادھر ہوتا ہے مانا یہ تو سنوا حصہ بتا پھر شیطان کا قد کتنا ہوگا سورج کا وہاں کیسے آ گیا ساری دنیا تو اس کے پاؤں میں آ گئی دوسرے کہا لہذا مانا یہ ہے کہ بھئی یہ نظملہ حدیث ہی غلط اس نے اپنے طرف سے اسلام کو بچانے کا یہ ڈھونگ رچایا کہ میں اسلام کو بچا رہا ہوں جی کوئی ایسی باتیں کر کے اسلام پہ چار حدیث غلط ہے بس کہ مصیبت بھی کیا تھی کہ جی حالت علماء حق سے صحبت کا اثر بھی تھا اس بےچارے کو سمجھ نہ آ سکی کہ بھائی بہینہ کرنی ہے شیطان کا من یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ اس کے سیوں کے درمیان میں پھنسا ہوا ہے جیسے دیکھو نا اب ہم چاند نظر آتا ہے تو ہم لوگ باہر نکل جاتے ہیں کہ چاند دیکھو چاند دیکھو ہم چار آدمی سے ایک آدمی کو نظر آئیں گے اور وہ چاند سے آدمی کہاں ہو میری انگلی کے پیچھے دیکھو اب انگلی کے پیچھے چاند تھوڑا آ جاتا ہے یہ تو محاورات ہی کلام ہے دیکھو بالکل اویات دیکھو نا وہ جو پنکھے کی وہ ڈنڈی ہے اس ڈنڈی کے بالکل پیچھے دیکھو تمہیں چاہ رہا ہوں وہی اتنی سی ڈنڈی ہے اتنا بڑا چاند چاندا جائے یہ تو محاورہ ہے تو اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ جب سورج نکلتا ہے شیطان شیتان ویسے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ سورج میرے سنگھ کے درمیان میں نکل رہا ہے تو ایسے اوقات میں نماز پڑھو تاکہ جو شیتان کی ایسے اوقات میں عبادت کرنے والے لوگ ہیں ان کو تمہارا اس عبادت سے دھوکھا نہ رکھ سکے تو ایک محاورہ بھی بات تھی حضور پاک نے یہ تو نہیں فرمایا کہ باقی سورج جو ہے اس کے دو سیگوں کے درمیان نکلتا ہے اور دو سیگوں کے درمیان میں پھنسا ہوا ہے اور پھر سورج کا تول کتنا ہے اور اس کے سیگوں کا دور کتنا ہے اور اس کی پہشانی کا دور کتنا ہے وہ عقل کی حکل ہے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یو المحم الکیتا اب کہ جب تک ہم حدیث رسول پہ نظر نہیں ہوگی اقوال رسول پہ نظر نہیں ہوگی افعال رسول پہ نظر نہیں ہوگی تو قرآن کی تفسیر کبھی سمجھ نہیں اب دیکھو قرآن کہتے ہیں نماز قائم کرو کیسے کرو کسی قرآن کے آیت سے آپ سمجھائیں کیسے قائم کرو اچھا جی نماز جب ہم شروع کریں گے تو تقبیر سے کریں گے اچھا تکبیر کہنے کے لیے ہم کہیں اللہ اکبر اچھا ہمارے آگے ہے امام امام سے کہے گا زور سے اللہ اکبر مقتدی کہے گا آہستہ اللہ اکبر تو یہ قرآن کی کس آیت میں ہے کہ امام زور سے کہے اور مقتدی آہستہ کہے یہ کس آیت ہے اچھا قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ بھینس کا گوشت کھانا حلال ہے اگر صرف اس پہ آ جائیں گے نعوذ ولافر تو صرف, صرف حدیث کا انکار نہیں ہوگا بلکہ ہم قرآن سے بھی نکل جائیں قرآن کا بھی انکار کا سفر پڑے کہ بھئی اب نماز اچھا جی نماز میں فرائض بھی ہیں واجبات بھی ہیں سنن بھی ہیں مستحبات بھی ہیں وہ قرآن سے کیسے تلاش کریں کہ فرض کیا کیا ہے کیا؟ واجبات کیا ہے کیا کیا؟ سنن کیا کیا ہے مستحبات کیا کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ساری چیزیں ختم ہوگی نماز کی نہ اس کے فرائض رہے نہ واجبات رہے نہ سنن رہے نہ پھر اس کا قواعد و ارکان رہے تو یہ ہمیں کیسے سمجھ اسی بھی حضور نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ سلو بلکہ فرمایا سلو کمارا اے تم نی و سلی اس طرح نماز پڑھو جیسے کہ میں نے پڑھی ہے مجھے دیکھ کے میرے عمل کے مطابق نواز پڑھو اسی لیے ازور نے فرمایا کہ بس اس طرح بزو کرو جیسے میں بزو کیا